ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مٹی لو لی مٹی لے لی اور اس کو نا یہ پیور مٹی جو ہوتی ہے سوئل اور اس کو گملے میں ڈال دیا تو اس کو پانی دے دیا تو مویسٹ ہو گئی موسٹ ایمبیڈ کر دیا ون ٹو تھری فور ان کو امبید. جب کھجور کی گتھلی کو موئسٹ سوئل کے اندر ایمبیڈ کر دیا جاتے ہیں نا تو نیچرل پروسیس کے تحت گتلی سمجھتی ہے کہ مجھے اب اگنا ہے تو اگنے کے لیے ادری بننے کے لیے وہ نرم ہوتی ہے ہم جب ایک ہفتے کے بعد نرم ہوتی ہے آپ نکالیں اور آپ اس کو چبائیں جس طرح ناریل کو جگا کے کھاتے ہیں दूसरी डायबिटीज से मैं करना चाहता हूँ खजूर में सबसे ज्यादा थोड़ा स्ट्रॉल होता है अगर डायबिटीज हजूर खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा बड़ा स्ट्रॉल होता है देखो नजूर में शुगर ज्यादा کاربوائڈریٹس ہے نا یہ تو سارا شوگر ہے وہ اٹس آل شوگر شوگر شوگر پہ ریسرچ کرنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے مجھے یہ ٹائم دے رہے میں دو سال سے اس ٹائم میں ہوں کہ مجھے ٹائم ملے किताबें ढूंढे बैठे देखें लेकिन इतना मशरूफ इतना मशरूफ बंदा, अब बताएं कि दो गजगे सोने का वक्त नहीं है क्या करें इसके रिसर्च वर्क के लिए जरा टाइम का भी होता है आगे दीजिए ना लेने जरा को दीजिए इस वक्त इंसान जितने भी रिसर्च कर चुका है ना اس وقت انسان جتنی بھی ریسرچ کر چکا ہے تو زیادہ سے زیادہ پتا کیا اس نے کہ گندم کا ایک دانہ جب بیجتا ہے نا تو اس وقت تک ایک دانے سے ایک سو بیس دانے بنا چکا ہے بس لکچمم گیل جو پوری ولڈ میں ایک دانہ ڈالے اس کے بجلی میں کتنے دانے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دانے کے بدلے میں سات سو سا دانے تھے ماسل ہب امبت اب ساچنادی کی سمبر تمبر تو, تو سات شاخیں اور ہر شاخ کے اندر سو دانے سات سو سا دانے تو سا قرآن نزید نے چودہ سو سال پہلے کہا کہ ایک دانے کے سات سو سا دانے بن سکتے ہیں اور اتنی ریسرچ کے باوجود ابھی تک انسان ایک ساتھ پچیس ڈائن تک پہنچا ہے آپ لائبریری بنائیں بڑی ساری تاکہ ریسرچ شروع کروائیں دل چاہتا ہے یہاں لائبریری ہو اور اس لائبریری میں لوگ جا کے بیٹھیں ہیں اس مطالعہ بھی کیا کریں تو کون ملے ان کو ہمت میں ریسرچ ورک نا بہت گھٹ گیا ہے ہی نہیں بلکہ ہونا چاہیے اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جی جی جی جی میں نے ڈاکومنٹ اب کرنی ہے میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جو اب آ مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد میری دو کتابیں اور ان لائن میں ایک ہے قرآن مجید میں سائنسی انکشافات قرآن مجید میں سائنسی انکشافات تو قرآن مزید کی آیتوں میں چودہ سال پہلے جو بتایا اور آج سائنس کنفرم کر رہی ہے وہ کالج یونیورسٹی کے لڑکوں کے لیے وہ کتاب لکھنی ہے تو وہ پہلے میں لکھنا چاہ رہا ہوں پھر اس کے بعد ہے احادیث سے نبوی میں سائنسی انکشاف السلام علیکم و رحمۃ اللہ نہیں ہے بتا دیا تھا سب کو ساتھ اسٹوڈینٹس کو بتا دیا تھا کلاس کے حوالے سے 11.40 کا پھر ہم شروع کر لیں کیونکہ اب کی باتیں شروع ہونے والی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں آج کل کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی ہم ہماری اپنی عملی زندگی کے ساتھ بہت تعلق ان کا کیونکہ جو آج کل جتنی بھی مارکیٹ کے اندر بیوات ہو رہی ہیں خرید و فروخت وغیرہ اکثریت ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ خاصے ہوتی ہیں بعض سوٹوں میں باتیں لو ہو رہی ہوتی ہیں بعض میں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کریں گے باب البیل فاسد بے فاسد کا بے فاسد تو لکھتے ہیں کچھ باتیں آپ پہلے لکھ لیجئے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے باطل باطل دوسری چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فاسد تیسری چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مقروف چوتھی چیز ہے موقف باطل فاصد مقروف اور موقف تو جب بے فاصد کی بے ہوتی ہے تو اس, اس میں سے یہ چار غلط قسم کی صورتیں آ سکتی ہیں ایک تو ہے کہ بیہ بالکل درست ہوگی وہ تو معاملہ ہی ختم ہوگا بعض میں بہت بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باتل آتی ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ فاسد ہوئی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیہ کرنا مکرو ہے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیہ موقوف ہے کسی چیز کے اوپر کہ اگر وہ معاملہ ہو گیا تو ٹھیک ہے یہ بیہ ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی تو باطل کسے کہتے ہیں میں کچھ ٹیکنیکل ٹرمز استعمال کروں گا لیکن وہ آپ کو وقت کے ساتھ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی باطل کہتے ہیں جو اصل اصل اور وصف جو اصل اور وصف دونوں کے اعتبار سے مشروع نہ ہو مشروع شرع سے شرع سے مشروع مفعول ان جو اصل اور وصف دونوں کے اعتبار سے مشروح نہ ہو یعنی شرح میں پسندیدہ نہ ہو باطل اصل کے اعتبار سے بھی اور ہم. وصف کے اعتبار سے بھی دونوں کے اعتبار سے مشروع نہ ہو نمبر دو فاصد فاصد جو اصل کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے اصل کے اعتبار سے تو ٹھیک تھی وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں تھی وسف میں کوئی گڑبڑ آ گئی وصف میں وصف صفت وصف کے اندر کوئی گڑبڑ آ گئی جس کی وجہ سے بے فاصل ہوگی اصل کے اعتبار سے ٹھیک تھی لیکن کیا ہوا وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں تھی کوئی شرط لگا لی کچھ ایسی سست آ جس کی وجہ سے بے کو معاملہ گڑبڑ کر گیا جسے کہتے ہیں بے فاصد ہو گئی یہ صورتیں ساری آنی ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئیں گی مکرو بہ مکرو بہ کیا ہوتی ہے کہ اصل اور وصف دونوں کے اعتبار سے مشروح ہے اصل اور وصف اصل اور وصف وصف اصل میں وصف نہیں ہے لیکن میں اس کو جان بوجھ کے وہ اس طرح پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ اصل اور وصف دونوں کے اعتبار سے کیا ہو مشروح ہو لیکن کیا ہو ہوا, ہوا ہو کہ کوئی غیر مشروع فیل اس کے ساتھ مل گیا ہو کوئی غیر مشروح فیل اس کے ساتھ مل گیا ہو جس کی وجہ سے وے مکرو ہو گئی کہ وہ کوئی ایسا کام کر لیا کہ جو پسندیدہ نہیں تھا پسندیدہ نہیں تھا اس سے بے ہو گئی نمبر چار موقوف موقوف کیا ہوتا ہے کہ جو بے کسی کی اجازت پر ہم کہیں گے کہ کسی کی اجازت پر موقوف ہو جیسے میں نے آپ کی کوئی چیز جا کر بیچ دی کہ بے فضولی میں نے پہلے بھی بات کی تھی بے فضولی مالک کی اجازت کے بغیر جا کے چیز گئی تھی اب کیا ہوگا مالک اگر اجازت دے گا تو بے ہو جائے گی اگر مالک اجازت نہیں دے گا تو بہ نہیں ہوگی تو جب تک کہ مالک کی اجازت نہیں آتی تب تک بے کیا رہے گی موقوف رہے گی موقوف وقف رکی رہے گی اس جگہ کے اوپر ٹھہری رہے گی تو یہ چار چیزیں ہیں اور اتنی بات آپ نے لکھ لی کچھ سمجھ میں ابھی تھوڑی بہت آپ ان شاء میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو چل جائیں گے کہ کون سی بے خاصیت آ کون سی کچھ چیزیں اور بھی لکھیں مال کسے کہتے ہیں, کہتے ہیں مال مال کہتے ہیں جس کی طرف انسان کی طبیعت کا میلان ہو میلان سے نا مالا یمیل ہو مال مال کسے کہتے ہیں جس کی طرف انسان کی طبیعت کا میلان ہو اور ضرورت کے وقت ذخیرہ بھی کر سکیں ضرورت کے وقت ذخیرہ بھی کر سکیں تو مال کی تاریخ کیا ہوئی جس کی طرف انسان کی طبیعت کا میلان ہوتا ہے اور ضرورت کے وقت انسان ذخیرہ بھی کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں مال دو چیزیں اور سمجھ نہیں ہے ایک کو کہتے ہیں ہوتا ہے متقب یا متکبم بھی کہا جا سکتا ہے متکب ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے غیر متقبے جی دی ہاں بالکل خوف واؤ نہیں اور غیر متقبم متکم اور غیر متقبل متکم وہ ہوتا ہے جس سے شریعت نے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہو ٹھیک ہے اور اس کو سپرد کرنے کی بھی اجازت ہو اور لینے کی بھی اجازت ہو ٹھیک ہے یعنی جس کی قیمت لگتی ہو جس کی قیمت لگتی ہو جس کی کوئی قیمت ہو یہ قیمت کئی چیزوں کی لگ جاتی ہے لیکن شریعت کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ کیا اس کی قیمت لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی ہے شریعت نے اس کا اعتبار کیا یا نہیں کیا تو متقب کیا ہوا کہ شریعت نے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہو اور تسلم اور تسلیم تسلم اور تسلیم سے منع نہ کیا ہو یعنی اور سپورٹ کرنے دونوں سے منع نہ کیا ہوتے ہیں متکم اور غیر متکب کیا ہوگا اس اسکول کر لیں غیر متکب وہ ہوتا ہے کہ شریعت نے متکم کے متکم کیا ہے شریعت نے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہو تسلم تسلم تسلم تسلومن اور سلّمِ تسلیمن تسلم اور تسلیم سے منع نہ کیا ہو تو متکم تسلم اور تسلیم تسلیم کیا ہوتا ہے تسپرد کرنا تسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی اس کو لے لینا کسی چیز کو خود مالک بن جانا اس کا تو مالک بننے اور مالک بنانے سے شریعت نے منع نہ کیا ہو سکے کہتے ہیں متقوم غیر متقوم کی تاریخ میں بتا کرتا ہوں کہ شریعت نے فائدہ اٹھانے سے منع کیا ہو اور تسلم اور تسلیم سے بھی منع کیا ہو غیر متقوم ہے ایک منٹ میں ذرا آپ لوگ ہو رہیے گا میں مائک سے چھوڑتا ہوں مجھے مسلم عبدال مفتی محمود صاحب کے میسج آیا ہے شاید اسا جی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اسا سے کال کر لیتا ہوں کوئی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے سبق کے حوالے سے کوئی شاید مشورہ وغیرہ ہو یا کوئی چیز تو بھی میں آپ سے دو منٹ میں چلانا میں ہی چھوڑ رہا ہوں ابھی میں انچاڑ کر ہو سکتا ہوں میں دوبارہ انچر دو تین منٹ تک اب سے السلام علیکم غیر متغم ہو گیا غیر متغب کیا ہوا کہ جس شریعت میں اسے فائدہ اٹھانے سے منع کیا ہو اور تسلم اور تسلیم سے بھی منع کیا ہو میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی مثال کیا ہے جیسے کہ شراب ہے شراب شراب مسلمان کے حق میں کیا ہے غیر متقبم ہے کہ شریعت نے اس سے فائدہ اٹھانے سے منع کیا ہے ایک بات تسلم اور تسلیم سے بھی منع کیا ہے کیا مطلب کہ مسلمان نہ اس کا مالک بن سکتا ہے نہ کسی کو اس کا مالک بنا سکتا ہے یہ کیا ہوگا یہ کہلائے گا کہ یہ غیر مت کافر کے حق میں یہ متقبم ہے کافر عیسائی ہے کوئی اور ہے اس طرح ان کے حق میں کیا ہوگا متقبم ہو کہ وہ لوگ اس کو کرتے ہوں گے لیکن مسلمان کے حق میں یہ غیر متکم کتنی بات سمجھ میں آ گئی اب ذرا دیکھیے تو ہم نے جو باتیں کی باتل فاصد مکرو اور مقوف تو گویا سب سے خطرناک بہ ہوتی ہے باطل سب سے خطرناک بہت یعنی جو بہ ہوتی نہیں ہے جو بہ ہوتی نہیں وہ کے لائک باطل بہ فاسد کا درجہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس سے اس میں کیا ہوتا ہے بے ہو تو جاتی ہے لیکن اس بے کو توڑنا یہ واجب ہوتا ہے کہ بے بہ آپ نے غلط کی ہے بس کے اندر گڑبڑ آ گئی ہے اس لیے اس بے کو ختم کریں ٹھیک ہے بہ ہو جاتی ہے لیکن گنےگار ہوتا ہے آدمی تو اس لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے توڑنا پڑتا ہے آدمی اگر قبضہ کر لیتا ہے چیز کو تو مالک بھی بن جاتا ہے اس کا مالک بھی بن جاتا ہے باطل میں تو مالک ہی نہیں بنتا لیکن فاسد کے اندر اگر قبضہ کر لے گا اس چیز کو تو مالک تو بن جائے گا لیکن اس تو توڑنا واجب ہوتا ہے تو آپ ذرا دیکھیں گے پہلے اس سے پہلے جتنی ہم نے پڑھا وہ ساری وہ بھی ہم نے پڑھی جو بے درست تھیں ٹھیک نا ہم بتائے گی سوچتے ہیں یہ بہ کیسے ہوگی خیال عیب ملے گا خیال رویت ملے گا خیال شرط ملے گا یہ ساری چیزیں اور بہ کس طرح ہوتی ہے ایجاب و قبول سے ہوتی ہے اب اب ہم یہ بہ فاصل میں کیا پڑھیں گے وہ ویوات جن کے اندر گڑبڑ پیدا ہوگی کسی وجہ سے تو اس کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ کیا صورتحال کیا پیش آئے گی ٹھیک اب جو آپ کہیں گے کہ جی آپ نے کہا کہ باطل بے اور مصنف نے عنوان کیا قائم کیا باب الب الفاسد تو بھئی باطل کی مصنف نے بات ہی نہیں کی ہے فاسد کی بات کر دی ہے تو باطل کی بے بھی تو ذکر کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا انہوں نے کیوں نہیں وہ کیا اور جو آگے مثالیں دیں گے جو پہلا مسئلہ ذکر کریں گے تو وہ بی باطل کا ذکر کر رہے ہوں گے تو کیوں کیا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر باطل جو ہوتی ہے ہر باطل فاصل ضرور ہوتی ہوتی ہے ہر باطل کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہر باطل بے فاصل ضرور ہوتی ہے ٹھیک سمجھ رہے ہیں نا بات کو جی تو ہر جو باطل ہوتی ہے وہ فاسد ضرور ہوتی لیکن ہر فاسد یہ منطقی صلاح ہے اب میں اس وقت ہوں. پہلے ہی میں نے ذکر کی تھی لیکن تو یہ دیکھیں باب الب الفاص بے فاسد کا باب یہ باب البئی موسوف الفاسد صفت یہ موصف صفت مل کر کیا بنیں گے یہ بنیں گے مزاف الس کے, کے لیے باب کے لیے باب الب الفاص بے فاسط کا باب اب करते آگے ذکر کرتے ہیں कि ذکر کیا ہے. کہ جب ابزین یعنی دو عبد سے ہوتے ہیں عب جین عبزین کسے کہیں گے کہ ابزین کیا ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مبی ایک ہوتا ہے سمن. ایک ہوتا ہے مبی ایک ہوتا ہے سمن جب ایوزین ایوزین یعنی دونوں دونوں یا ان میں سے ایک एक میں سے ایک ٹھیک ہے وہ ایسا ہو جو غیر متقوم ہو کیا ہو غیر متقم ہو میں نے اسے لفظ بول دیا تھا کتاب میں ذکر نہیں کر رہے لیکن میں نے اس کو لفظ متقب کہ جب ایوزین دونوں یا ان میں سے ایک غیر متقم ہو تو بے کیا ہوگی فاسد ہوگی بے فاسد ہوگی یہ بھی ہم نے بہ فاصد ذکر کر دیا بعض صورتوں میں باطل آئے گی بعض میں کیا آئے گی فاصد آئے گی ٹھیک ہے جب ایوزین یا ان میں سے کوئی ایک غیر متکم ہو تو بے ہوگیڈ ہوگی بے ٹھیک ہے بعضوں میں باتیں لائے گی بعض میں باد فاسد آئے گی میں حصہ لیتا ہوں جیسے کیا کیا کہ کسی نے کوئی چیز بیچ دی اور کہا سمن اس کے بدلے میں کیا ہوگا سمن اس کے بدلے میں مردار چیز ہوگی یہ یاد رکھیے گا شریعت نے مردار چیز کو بھی غیر کہا ہے ایک بکری مری ہوئی تھی بکری مری ہوئی ہے کوئی بندہ میں کسی سے جا کے کوئی چیز خریدتا ہوں میں نے جا کر میں نے کہا کہ ابھی مجھے دو کلو آٹا دے دو اس نے کہا بدلے میں کہ سمن کیا دو گے کی کہ بکری مری ہوئی ہے نا یہ میں آپ کو دیتا ہوں تو شریعت کہتی ہے کہ یہ مردار ہے جو چیز مردار ہے وہ مال نہیں ہے وہ مال نہیں ہے غیر متقو ہے مال نہیں ہے طبیعت کا میلان نہیں ہوتا مردار چیز تو وہ کیا ہو جائے گی بے فاسد ہو جائے گی جیسے کہ کوئی چیز کر دے تھی اور مردار کے بدلے میں مردار کیا تھا سمن کے طور پہ تو اصل میں یہ کیا ہے یہ بے باطل ہے لیکن انہوں نے لفظ فاسد کا ذکر کر دیا لیکھی آپ دیکھیں یہ بھی میں نے سطور لکھا بھی ہوئی نہیں تھے وہ بات یہ بے باطل ہے کیا کیا کیا کہ کوئی بے کی خون کے بدلے میں خون کہا کہ جی مجھے دو بوتلیں خون آپ دیں گے میں یہ چیز آپ کو بیچ رہا ہوں اس کے بدلے میں دو کلو گندم آپ کو دے رہا ہوں اور آپ مجھے کیا دیں گے جی دو بوتلیں خون کی دیں گے تو یہ کیا ہوگی خون کی بہ بھی کیا ہوئی ہے کہ تو خون جب سمند بن رہا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا خون کی بشریت کہ بھی یہ بھی غیر متقفم ہے اس متقبے آپ سنتے ہوں گے علما کہتے ہیں کہ خون کی بہ کرنا جائز نہیں ہے خون کی بہ بی. لوگ بیچتے ہیں اپنا خون جا کے یہ جائز نہیں ہے طے کرنا خون لگانا ادا مسئلہ ہے خون دینا کسی کو مسئلہ ہے اس کو وہ نہ کریں لیکن فون کی وے کرنا وہ علیحدہ مسئلہ ہے السلام علیکم آپ کے اسباب کے حوالے سے مشورہ ہے ان شاء اللہ وہ جو بھی تکلیف بنتی ہے ابھی دیکھتے ہیں تو میں آس کر رہا تھا کہ خون کی بہ کے حوالے سے تو خون کی بہت جو ہے وہ کیا ہوگی کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے خون کو بیچنا یا شراب شراب کی بے کرنا تو یہ بھی کیا ہوگا یہ بھی بے درست نہیں ہوگی بے فاسد ہوگی یا خنزیر کو بیچنا خنزیر کو خریدنا بیچنا وغیرہ یہ بھی کیا ہوگی بے فاسد ہوگی اور اسی طرح اگر ایک چیز میری ملکیت میں نہیں ہے میں نے جا کے بیچ دی میں نے جا کر بیچ دی اور بلکہ ملکیت میں نہیں ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی آزاد آدمی کو بیچا نہیں جا سکتا اس کی بہ کیا ہوگی یہ بھی باطل ہوگی فاصل میں فاسد کا لفظ بولوں گا اب بھی بتاتا جاؤں گا کون سی بے فاسد ہوگی کون سی باتیں لوگی میں نے آپ کو جو فرق بتایا تھے اس کے حوالے سے جو ہے باتیں اور فاسد کی تاریخ کی <تصفيق> تھی چلیے تو اب ذرا دیکھیے میں کرتا ہوں پھر آپ کو کچھ غلاموں کے حوالے سے کچھ باتیں بتاتے ہیں اور پھر دو ع ایک دونوں محرمن حرام کیے ہوئے ہوں یعنی کیا مطلب محرم عشریعت نے ان کو غیر متکم قرار دیا ہو وہ حرام ہو دونوں عبض یا ان میں سے ایک محرم ہوں فل بے فاسد تو بے ہوگی فاسد ہوگی انہوں نے لفظ فاسد کا بولا میں نے بتایا کہ باطل و فاسد کا لفظ آتا رہتا ہے تو جو بھی باطل ہوتی ہے وہ فاسد تو ہوتی ہوں گی کل بے دل جیسے کسی چیز کو بیچنا مردار کے بدلے میں ٹھیک ہے نا بہ داخل ہوتی ہے سمن کے اوپر باں اس پہ داخل ہوتی ہے سمن کے اوپر تو کل بھائی بالمیتہ نہیں سی کسی چیز کو بیچا مردار کے بدلے میں مردار سمند ہوا تو نیچے کیا لکھا ہوا ہے بہن ستوت ہاضل بے و باطل یہ باطل ہے او بو بدم خون کے بدلے میں بعد آخر سمن کے کو کوئی چیز بیچی خون کے بدلے میں دو بوت خریدی خون کی یہ بھی کیا ہوگا ہوگی او تھا کسی چیز کو بیچا سمن کیا ہوگا شراب کو سمن کے طور پر لیا کہ ایک بوتل شراب ہی دیں گے یہ بے فاسد ہوگی یہ کیا ہوگی بے فاسد ہوگی او بل یا خنزیر کے ٹھیک خنزیر خنزیر جی ہے اسی طرح, اسی طرح کان کان غیر, جی غیر مملوک ہو, جب مبی کیا ہو غیر مملوک ہو تو اس صورت میں یہ بہر کیا ہوگی باطل لائے گی وہ کیا آئے گی کل ہر غلام آزاد آدمی کو بیچ دیا آزاد کو, آزاد کو بیچا ہی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اس کو جو بچے نہیں جا سکتا تو اس کی بہ کیا ہوگی باطل ہوگی اب ذرا سمجھیں ان میں شراب کی بات کی کہ شراب میں نے کہا شراب اگر سمن ہوگا تو بہ فاسڈ ہوگی آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے اگر شراب کو سمن بناتے ہیں آپ شراب کو سمن بناتے ہیں تو بہ کیا گی کہلائے گی کہلائے گی اور اگر شراب کو مبی بناتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ میں شراب بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے ایک مسلمان بیچتا ہے اس کو کہتا ہے یہ شراب بیچتا ہوں پیسوں کے بدلے میں مجھے دو سو روپیہ دے دو اگر شراب کو مبی بنائیں گے تو بے باطل ہوگی شراب اگر مبی ہو تو بے باطل اور اگر شراب سمن ہو تو بے فاسد ہوگی اس کو سمجھنے ہیں آپ لوگوں نے اور باطل اور خاص کا میں نے بتا دیا تھا اصل اور بس دونوں کے اعتبار سے جو چیز مشروع نہ ہو تو وہ کیا کہلائے گی باطل وہ تو مجبوری ہو جاتی ہے جب بلڈ خرید جتنا پڑ جاتا ہے وہ تو ایک اور مجبوری کی صورتحال بن جاتی ہے تو وہ تو مجبوری بن جاتی ہے تو کیا صورتحال ہے کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے کہ جی ام ولد غلط کسے کہتے ہیں کوشش کرنی وہ یہ بہت امپورٹینٹ چیزیں ہیں یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ باطل کب ہو رہی ہوتی ہیں فاسد ہو رہی ہوتی ہیں آج کل کئی چیزیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر چل رہی ہیں ہماری بھی اپنی مارکیٹوں کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہے ہیں جو باطل اور فاسد بھی چل رہی ہیں اس کو انشاءاللہ شاء پھر کریں گے ٹھیک ہے جی تو بس آج اتنا, آج اتنا ہی آج اتنا ہی باقی پھر انشاءاللہ باقی ترتیب وقت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ شاء آپ کو بتا دی جائے گی کل بھی سبق ہمارا گیارہ چالیس پہ رکھتے ہیں باقی جس کا بھی صحیح سے مشورہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کل تک کے لیے پھر پیر سے انشاءاللہ کو جو بھی ترتیب بن جاتی ہے وہ زیادہ سُرحال ہے لیکن کل کے لیے صبح یہی رکھ لیتے ہیں گیارہ چالیس کا ان چھ السلام علیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے سو کے پور ما باسن اللہ رب اعلی آپ کی آپ کے اسراف میں برکت نصیب فرمائے آپ سب کو برکت نصیب فرمائے اساتذہ کرام کو برکت نصیب فرمائے استقامت عطا فرمائے. آمین یارب امین یارب انشاء اللہ ایک دو روز میں تمام اثراف معمول کے مطابق شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ آپ لوگ جو اثرات آپ کے चल रहे हैं उन आपने जो अस्बाब का टाइम टेबल बनाया है उस टाइम के अलावा जो अस्बाब चल रहे है उसका भी नक्शा में जो अस्बाब चल रहे, रहे फुला फुला सबक चल जतापूर्ण ठीक है इनशाला इनशाला फिर फिर बाद में बात करेंगे इन